النهار النهار شرو ر اللہ حقم رب العالمين <تصفيق> کل آپ حضرات نے بھی محسوس کیا ہوگا میری طبیعت حاضر نہیں تھی اس لیے بعد مواقع پر زبان رکی بھی اور صحیح الفاظ بھی تلاش کرنے میں متعدد مواقع پر مجھے دقت ہوئی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے مجھے نکال دے یہ طبیعت کی کیفیتیں ہوتی ہیں کبھی انشرا اور انبساط ہوتا ہے کبھی قبض کی کیفیت ہوتی ہے بہرحال جب پروگرام بن چکا ہوتا ہے تو ہر حال میں اب اس پروگرام کی تو تکمیل کرنی ہے تو دعا فرمائیں کہ میں اپنے معاف ضمیر کے اظہار کی اللہ تعالی کی طرف سے توفیق پاؤں کل اپنی طبیعت کی اسی کیفیت کی وجہ سے اگرچہ ہماری گفتگو جو ہے وہ تیسری آیت تک پہنچ گئی تھی لیکن پہلی دونوں آیتوں کے بارے میں بھی بعض اہم باتیں رہ گئیں آج ہمیں پہلے اس کا قرض ادا کرنا ہے پھر آگے بڑھنا ہے پہلی آیت مبارکہ کے جو اس سورہ مبارکہ کا بھی مطلع ہے اور پھر یہ کہ چار اور صورتیں اسی سلسلے کی ہیں سب بہایو ہو سے جو شروع ہو رہی ہیں ان پر یہ بحث تو مکمل ہو گئی کہ لغوی مفہوم کیا ہے سبہا یسبہ ہو اور پھر سب بہا یو سب بے ہو پھر اس سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے مراد کیا ہے پھر یہ کہ یہ تسبیح قولی بھی ہے حالی بھی ہے فیلے مزارے میں بھی آئی ہے اور فیلے حال میں بھی آئی ہے گویا کے اس کائنات کی ہر شے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا معاف سماوات و وہ مافل اب یہ کل کائنات کے لیے تعبیر ہے کائنات کی ہر شے ہر آن اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہمیشہ سے کرتی چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی یہ مضمون تو سامنے آ گیا لیکن یہ کہ یہ مضمون جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے ایسے اہتمام کے ساتھ نشد مد کے ساتھ پانچ صورتوں کے آغاز میں یہ اسلوب اختیار کرنا یہ انداز بیان اختیار کرنا اس کا سبب کیا ہے تو جان لیجئے کہ اصل میں یہ حصول معرفت رب کا جو ذریعہ اور طریقہ ہے یہ الفاظ در حقیقت اس سے بحث کر رہے ہیں اس کے ذمن میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کل میں عرض کر چکا ہوں یہی اصل میں تو مطلوب و مقصود ہے جب معرفت صحیح حاصل ہو جائے گی تو خود بخود اس کا نتیجہ عمل میں جو ہے نمودار ہوگا اور پھر حق عبادت بھی انسان اللہ کا ادا کر سکے گا لیکن یہ کہ معارفت کے حصول کا طریقہ کون سا ہے دو راستے ہیں اللہ تعالی کی معرفت کے حصول کے ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقلی ہے منطقی ہے ریشنل اپروچ اور ایک ہے جو قلب اور روح سے اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کا حصول ہے وہ مسٹک اپروچ ہے ایک عقل سے منطق سے مشاہدات سے استدلال سے دلائل سے یہ ہے در حقیقت ریشنل اپروچ اور دوسری ہے قلب سے اور روح کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا یہ جو دوسری بات ہے اگرچہ ہمارے صوفیہ کا تو اصل میں میدان وہی ہے اسی پر انہوں نے زیادہ زور دیا ہے لیکن قرآن مجید نے اس کو زیادہ نمایاں نہیں کیا اس کو تسلیم کیا ہے اشارہ کیا ہے اور یہ قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے کہ بعض چیزوں پر وہ زیادہ زور دیتا ہے زیادہ نمایاں کرتا ہے اور بعض چیزوں پر سے وہ سنسری طور پر گزرتا ہے اور اس میں بھی یقیناً حکمت ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے تو مثن جیسے قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلاطم سے تمہارے اپنے اندر تمہارے اپنے وجود میں ہماری نشانیاں ہیں کبھی جھانکو تو صحیح اپنے باطن میں اگر تم اپنے باطن میں جھانکو گے جس کو اقبال نے تعبیر کی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سورا زندگی حقیقت کا ایک ادراک جو ہے اور معرفت رب جو ہے وہ در حقیقت انسان کو اپنے باطن ہے اسی کے لیے مراقبے اور اسی کے لیے میڈیٹیشنز صوفیہ نے جو راستے اختیار کیے وہ یہ راستے ہیں ان کو قرآن نے اصولن مانا ہے چنانچہ ایک حدیث کے جو ویسے محدثین کے نزدیک وہ مستند نہیں ہے کہ من عرف نفسح فقط عرف ربا صوفیاء اس کو تسلیم کرتے ہیں قرآن مجید میں یہ مفہوم موجود ہے اور یہ اسی سلسلے سور میں ہے یعنی سورہ حشر میں اس کے آخری رکوع میں ولا تک کل نزیر رسول اللہ فانساہ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا گویا کہ اللہ کی معرفت کا نتیجہ معرفت نفس ہے اپنے آپ کو بھی انسان پہچانے گا اگر اللہ کو پہچانے گا اسی کا کانورس جیسے کہ جیومیٹری میں ہر تھیورم کا ایک کانورس ہوتا تھا اگر آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اللہ کو پہچانیں گے اگر آپ اللہ کو پہچانیں گے تو اپنے آپ کو پہچانیں گے یہ دونوں بویا کہ دونوں طرف سے یہ بات صحیح ہے اس لیے کہ خاص ربط اور تعلق ہے روح انسانی کا ذات باری تعلی کے ساتھ جس کے لیے جو قریب ترین تمثیل یا تشبیہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سورج اور اس کی شوائیں یہ شعائیں جو ہے کروڑہ میل کا سفر طے کر کے ہماری زمین تک پہنچ رہی ہیں یا اور بھی آگے کہیں جا رہی ہوگی معلوم کہاں تک جاتی ہیں لیکن ہر شعا کا تعلق جو ہے سورج کے ساتھ برقرار ہے تعلق ملکت نہیں ہوتا تو ارواح واح انسانیت جو ہے وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک ربط ہے ایک تعلق ہے گویا کہ اللہ کو پہچاننے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اپنی روح کی گہرائیوں اور پہنائیوں میں انسان غور و فکر کرے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی لیکن قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے ارض کیا دوسرے طریقے کو زیادہ نمایاں کیا ہے اس کا سبب وہ میں بعد میں بیان کروں گا دوسرا طریقہ جو ہے وہ ریشنل عقل منطق دلیل استدلال لیکن پھر جیسا کہ بہت سے حضرات کے ان میں ہوگا کہ خود یہ استدلال اور منطق جو ہے یہ بھی دو تقسیمیں اس کی موجود ہیں کہ ایک ہے ڈڈکٹیو لاجک استخرادی منطق اس میں گویا کہ پوری بات جو ہے وہ دلیل کے حوالے سے ہی ایک ایک قدم آگے بڑھ کر آدمی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہوا کسی چیز کی سمجھ اور فہم اور شعور حاصل کرتا ہے ایک استقرائی منطق ہے انڈکشن ہے انڈکٹیو لاجک ہے مشاہدہ ہے غور ہے اس کائنات کے اندر جو تنوع ہے اس کے پارے میں انسان اپنے مشاہدات کو جمع کرے اور ان سے کو نتیجہ اخذ کرے یہ جو انڈکشن ہے در حقیقت اس کو قرآن مجید میں سب سے زیادہ نمایاں کیا ہے چنانچہ ہر شے کو اللہ کی آیت قرار دیا ہے ان نفی خلق سماو آتے ورد وقت لاف لہار لا اللی یا یہی جو مضمون سورہ بکرا میں جب آیا ہے تو بہت ہی تفصیل سے ان نفی خل کے سماو آتے و لڑد وقت لاف لے ول نہار ویلتی تجری فر باہرسما بھی لردم آدم و بس صفیٰ یہ اشتکرا جو ہے اقبال نے اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے کھولاک زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ ایک یہ انداز ہے اس کائنات کو دیکھو اس کا مشاہدہ کرو تو یہ جو سو، ہمارے متکلین اور فلاسفہ کا طریقہ تھا وہ ڈڈکٹیو لاجک کا تھا اور اس کا دور گزر چکا وہ بات جو ہے ختم ہو چکی اب در حقیقت جو سائنس کا دور ہے چونکہ سائنس کی بنیاد بھی یہی استقراء ہے اور اسی کے حوالے سے اقبال نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے سائنٹیفک کلچر جو ہے ایز حاضر کا اس کا انر کور جو ہے وہ قرآنی ہے اس لیے کہ اس میں مشاہدہ ہے اشیاء کا مشاہدہ ہے غور کرو افلا یمزرون الابل الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ و الا جبال ایک ایف الصبت ویل الرد ایک کرو دیکھو آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو اونٹ کو اس کی ساخت کو اور دیکھو دن اور رات کو یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا معرفت رب ان مشاہدات کے ذریعے سے آیات آفاقیہ آیات انفسیہ صنوریم آیاتنا فی آفاق وفی انفسم یتبین اللہ اللہ الحق یہ ہے در حقیقت اور چونکہ سائنسٹیفک ایرا کا دور شروع ہونے والا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ کو معلوم ہے پچھلے یہ دو تین سو برس جو ہیں یہ سائنٹیفک نالج کا بہت بڑا بگ بین ہوا ہے دنیا کے اندر ایکسپلوژن ہوا دھماکہ ہوا یہ سائنس ڈے کو بہت زیادہ قدیم نہیں ہے ویسے تو آپ اسے ٹریس کریں گے تو جب کبھی انسان نے پہلے انسان نے دو پتھر ٹکرا کر چنگاری آگ کی برامد کی ہوگی وہ بھی بہت بڑا موجد تھا اس نے بڑا بڑی ایجاد کی تھی اس لیے کہ سب سے پہلی جو صورت انرجی کی انسان کو دستیاب ہوئی ہے وہ تو یہی تھی اب تو معلوم کتنی شکلیں جو انرجی کی آج انسان کے گرفت میں آ چکی ہیں لیکن یہ کہ موجودہ سائنس کی جو ترقی ہوئی ہے یہ کوئی بہت قدیم نہیں ہے یہ بس یہی دو تین سو برس کے اندر اندر یہ, یہ بھی ایک بگ بینگ ہے در حقیقت سائنٹیفک ایرا کا لیکن اس سے پہلے سارا معاملہ جو تھا وہ منطق سے دلیل سے استخراج سے استدلال سے وہ دور ختم ہوا چونکہ یہ دور شروع ہونے والا تھا قرآن مجید یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کا فاتح ہے کہ اس نے انسانوں کو دعوت دی ہے غور کرو فکر کرو ملا تقف مل صلاقی علم سم اول بس اور اول فواد اکل اللہ کا کان ہو تم تمخمات پر اپنے واقع کی بنیاد نہ رکھو بلکہ عقل پر منطق پر عقل ہے استعلال کرو اپنے مشاہدات ہے سما ہے بسر ہے ان سے کام لو اس سے سنس ڈیٹا فراہم ہوگا اس کو پھر اس کو پروسیس کرو اس سے نتیجے نکالو تو دو وجوہات سے قرآن نے اسے ایمفیسائز کیا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ عرب جو اصل اور اولین مخاطب تھے قرآن کے ان کا ذوق منطقی اور فلسفیانہ نہیں تھا وہ ایک امی قوم تھی پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا ان میں ہیومن پوٹینشیل جس کو ہم کہیں وہ تو بڑا نیسنٹ ہیومن پوٹینشیل موجود تھا قوت کار قوت کردار خاص طور پر یہ جو مکے کے لوگ تھے یہ دشمن جب تک تھا کوئی شخص تو وہ جانی دشمن تھا لیکن جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جو وہی جو ہے ولی الحمیم بن جاتا تھا وہی کوئی منافقت ان کے ہاتھ نہیں تھی اور کردار کی بڑی جو ہے پختگی تھی جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جو نہیں مانا ہے نہیں مانا ہے جو مان لیا تو مان لیا ہے اب اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر چباد آباد وہ تیار ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ سائنس اور وہ جو فلسفہ اور منطق ہے وہ ان کے مزاج سے وہ مناسبت نہیں رکھتی تھی اس حوالے سے بھی قرآن مجید نے اس دوسری اپروچ کو نمایاں کیا اور اس حوالے سے بھی کہ اب جس دور کا آغاز ہو رہا تھا وہ سائنٹفک نہیں رہا تھا بہرحال اس کا ایک اسلوب تو قرآن کا وہ ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ ہر شے اللہ کی ایک نشانی ہے اس کو دیکھو اللہ کو پہچانو ہر شے برگ درختان سب در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر معرفت کے اللہ کی معرفت کا ہر جو ورق ہے دفتر ہر جو درخت کا پتہ ہے وہ ایک اللہ کی مارفت کا دفتر ہے اسی مضمون کو اس طریقے سے ادا کیا ہے کہ ہر شے اللہ کی تصویر کر رہی ہے اس تصویر کو در حقیقت یا تو آپ یوں کہیں کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے اس پر غور کرو اسے دیکھو یا اسی بات کو یوں ادا کیا گیا کہ ذرہ ذرہ اس کائنات کا اللہ کی تصویر کر رہا ہے اپنے وجود سے وہ اپنے خالق اور سانے اور موجد کے ایک ہستی کامل ہونے کا اعتراف اور اقرار اور اعلان کر رہا ہے اور اسی کے ذریعے سے تم اللہ کی معرفت حاصل کر سکو گے اللہ کی پہچان حاصل کر سکو گے تو یہ ہے اصل میں اس کی اہمیت سبحا سب اللہ ما اللہ معاف سما بات دوسری آیت کا جو مرکزی مضمون تھا اس پر ہم کل گفتگو کر چکے ہیں اور اس کو نوٹ کر لیجئے دوبارہ کہ یہ بہت اہم یعنی چھ آیتوں میں اور یہ مضمون کتنی مرتبہ آیا هو عزیز الحکیم وہ عزیز ہے زبردست ہے اور حکیم حاکم سے صفت مانی ہے تو وہی حاکم مطلق ہے اور ورنہ یہ کہ وہ کمال حکمت والا ہے پھر دو مرتبہ لہو ملک اس سماوات آسمانوں آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور اس کے علاوہ آج جو ہم پڑھیں گے سو مست اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد وہ کہیں الگ تھلگ نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ اسے کوئی دلچسپی نہ ہو جیسا کہ بعض فلاسفہ کا خیال ہے بلکہ یہ کہ وہی ہے کہ جو تخت حکومت پر متمکن ہے العرش، وہ تخت حکومت پر متوقع ہے تو ان تمام چیزوں سے ان چھ آیات کے اندر یہ سمجھیے کہ چار مرتبہ امفیسائز کیا گیا ہے کہ اس کائنات کا شہنشاہ مطلق اللہ ہے اور پوری کائنات میں اسی کی حکومت ملفیل قائم ہے یہ تو صرف یہ انسانی زندگی ہے اس کائنات کے گوشے میں اس کی کیا ریشو پرپورشن بنے گی اہمیت کے اعتبار سے اور اس میں بھی تھوڑا سا اس کی زندگی کا حصہ ہے جس میں اسے ایک آزادی دی گئی ہے فری ویل دی گئی ہے اور اس ہلدی کی گانٹ کو لے کر انسان سوورن اور حاکم بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اسی کی بنا پر بغاوت ہے ظہر الفساد اور پھر و البحر یہ فساد جو ہے یہ بغاوت ہے یہ اسی کا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے خلاف بغاوت ہے اور در حقیقت اس سورہ مبارکہ میں جب زور دے کر کہا جائے گا کھپا دو لگا دو خرچ کر دو سرف کر دو اپنے آپ کو اللہ کے لیے تو کس کام کے لیے تاکہ اللہ کی حکومت قائم کی جائے جس کو کہ بائبل میں جو لارڈس پریئر ہے عیسائیوں کی تعبیر کیا گیا ہے دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونس اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں نافذ ہے جاری ہے اسی کے مطابق تمام کام ہو رہے ہیں فرشتے جو ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اللہ کے احکام کو کیری آؤٹ کر رہے ہیں اس کی تنفیذ کر رہے ہیں اے رب ایسے ہی اس زمین پر بھی تیری حکومت قائم ہو جائے دا کنگڈم کم دا ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ یہی حکومت الٰہیہ کا قیام ہے اسی کا نام اقامت دین ہے اسی کا نام غلبۂ دین حق ہے اسی کا نام تکبیر رب ہے اور سارا زور جو ہے اس ان صورتوں کے اندر وہ اسی پر ہے ہم نے رسول رسول کو بھیجا اس لیے یدھ رہے اللہ کے دین کو غالب کرے پورے کے پورے نظام زندگی پر مقصد بے سط محمدی یہی ہے یہی مقصد ہے نظام عدل و قسط کو قائم کرنا جس کے لئے ہم نے تمام رفتلوں کو بھیجا ہے اب ظاہر بات ہے اس کے لیے جان کھپانی ہوگی مال خرچ کرنا ہوگا زندگیاں دینی ہوں گی وقت پڑنے پر نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا گردنیں کٹوانی ہوگی یہ سب کچھ حقیقت کسی مقصد کے تحت اور اس کو ایمفیسائز ان چھ آیتوں میں بھی ان چار مختلف اسلوبوں میں کر دیا گیا اس کے بعد اب آئی تیسری آیت جو ہے یہ جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا یہ ترحقیقت فلسفے وجود سے بحث کرنے والی آیت ہے جو کہ فلسفہ کا مشکل ترین موضوع ہے اس کے ضمن میں دو باتیں ذرا بنیادی طور پر ارض کر دوں کہ دقیق فلسفیانہ مسائل قرآن مجید بالکل ضمنی طور پر زیر بحث لاتا ہے اس, کی ت... اس کے بارے میں زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرتا لیکن یہ کہ لاتا ضرور ہے اشارے ضرور کرتا ہے اس کے بھی دو اسباب ہیں ایک تو یہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے آج کے جو اصل مخاطب تھے قرآن کے اولین مخاطب درحقیقت تو حضور کی بے ہے پوری نو انسانی کے لیے اور تا عام قیام قیامت آپ ہی کے رسالت کا دور ہے آپ کو بھیجا گیا وما اور کا فت اللہ سے بشیر و اور یہ کہ نہ صرف آپ اپنے دور کے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تاکہ آمت قیام قیامت آپ ہی کا دور انسانت ہے اب ظاہر ہے کہ اس میں ہر طرح کے آدمی ہیں عوام بھی ہیں خواص بھی ہیں ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو حلا بھی ہیں علماء بھی ہیں فضلہ بھی ہیں فلسفہ بھی ہیں حکیم بھی ہیں ہر لیول آف کانشسنس کے ہر فہم اور شعور کی ہر سطح کے لوگ ملیں گے ہر طرح کا تمدن ملے گا ہر طرح کی تہذیب ملے گی ان سب کی طرف رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی بے سب ہے اس اعتبار سے اللہ تعالی نے جو اپنی حکمت کاملہ کے تحت طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ پہلے ایک قوم کو سلیکٹ کیا ہے بڑے پیارے الفاظ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج کی آخری آیت میں ہوج تباہ کو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے یہ چنی ہوئی قوم تھی اس قوم کو چنا ہے سلیکٹ کیا ہے اور پھر اس کو پہلے اس کے ذہن اس کے فکر اس کے عمل اس کے اخلاق اس کے کردار ان سب کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا کیا اب اس کو بنایا انسٹرومنٹ کہ اب بقیہ نوع انسانی تک تو پہنچاؤ اس میں ظاہر بات ہے کہ جو پہلی جو مخاطب ہے قوم اس کی ذہنی سطح کو اگر ملحوظ نہ رکھا جاتا اور اس کے اوپر تکلیف مالا یتاق فلسفیانہ ویسے زیادہ آ جاتی قرآن مجید میں تو وہ اس قوم کے تو ذہنی سطح سے بالا اتر رہتی وہاں اترتی نا وہاں وہ خانے نہیں تھے ضروری نہیں تھے کہ جن میں وہ چیز اتاری جا سکے اس حوالے سے قرآن مجید کا جو اصل حصہ ہے بڑا حصہ ہے میجر پارٹ ہے وہ اس قوم کی جو عقلی سطح ہے اس کے فہم و شعور کی جو سطح ہے اس پر گفتگو کرتا ہے البتہ چونکہ ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے قرآن حکیم اور حضور کی رسالت ہے پوری نوع انسانی کے لیے اس میں حکمہ اور خدلا بھی گے اس میں ظاہر بات ہے کہ بیسویں صدی میں علامہ اقبال کو بھی سامنے آنا تھا بڑے بڑے فلسفیوں کو بھی تو آخر ہدایت کی طلب کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے جیسا کہ اقبال نے کہا بھی ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں مشرق و مغرب کے سارے فلسفے کھنگال کر اگر آسودگی میں اثر آئی ہے سکون اگر نصیب ہوا ہے تو قرآن مجید کے دامن میں چنانچہ ان کا جو فلسفہ خودی ہے اس کے بارے میں خود ان کا کہنا یہ ہے جو سید نذیر نیادی سے انہوں نے الفاظ کہ جب انہوں نے پوچھا کہ بڑی چہمیں گوئی ہے آپ نے کس سے لیا ہے یہ نٹشے سے لیا ہے کس پائنوزا سے لیا ہے کس سے لیا ہے آپ نے کون سے مغربی فلسفی سے آپ متاثر ہیں تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل فنا وقت آ جانا میں تمہیں لکھوا دوں گا اب سید نذیر نیازی نے جب یہ واقعہ بیان کیا تھا تو کہا میں بہت خوش تھا کہ یہ مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ شاعر مشرق مجھے لکھوائیں گے ڈکٹیٹ کرائیں گے یہ کہ میرے فلسفہ خودی کی سوچ کیا ہے لیکن جب جا کے بیٹھے ہیں کاپی پینسل سنبھال کر تو کیا ذرا قرآن مجید نکال لو اور وہی آیت جس کا میں نے حوالہ دیا اس آیت سورہ حشر کی آیت ولا تخن کلین فانسا ہُ من, مَنْ, مَنْ خو میرے فلسفہ خودی کی سورس یہ آیت مبارکہ ہے. کوئی مغربی فلسفی نہیں ہے میری تو در حقیقت میرا ممبا اور سچمہ یہ کلام لاہی تو قرآن مجید میں یہ چیزیں بھی ہیں لیکن ضمنی طور پر آتی ہیں اور اس طور سے آتی ہے کہ وہ اس زمانے کا عرب اس کو پڑھتے ہوئے ذرا سا تو ٹھٹکے لیکن کوئی مفہوم اس سے اخذ کر کے آگے نکل جائے رک نہ جائے بلکہ یہ کہ گزر جائے البتہ یہ کہ جب کوئی شخص جس کے ذہن میں فلسفیانہ مسائل ہوں گے غور و فکر کر رہا ہوگا وہ جب آئے گا رک جائے گا کہ جائیں جاس یہ ہے اصل جگہ وہ وہاں پر اپنی مائیکروسکوپ کو فوکس کرے گا اور اس میں پھر غور کرے گا تو اس کی جو ہدایت ہے وہ اسے وہاں سے مل جائے گی اور ظاہر بات ہے کہ جو خود حکیم ہے دانا ہے فلسفی ہے عقل ہے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تفصیل کی اس کے لیے تو یہ ہے کہ اشارہ کافی عقلانہ اشارہ کافی اس کے لیے صرف اس کو ایک رہنمائی کے لیے ایک جملہ چند الفاظ مل گئے اور اس کا اس کی الجھن حل ہو گئی فہو المطلوب اس سے آگے اسے تفصیل کی ضرورت نہیں تو یہی مسئلہ ہے کہ فلسفیانہ مسائل قرآن مجید میں موجود ہیں جن کا ذہن فلسفی آنا نہیں مزاج فلسفی آنا نہیں وہ وہاں سے گزر جائیں گے انہیں وہاں کوئی خاص بات نظر نہیں آئے گی جن کے اپنے ذہن میں کوئی سوالات ہیں وہ وہاں رک جائیں گے وہ وہاں پر یہی چنانچہ میں نے جیسا کہ کل ارض کیا تھا اب امام راضی منطقی ہیں فلسفی ہیں متکلم ہیں بہت بڑے متکلم ہیں وہ یہاں آ کر جیسا کہ میں نے کل ارض کیا تھا کہ ایسے جیسے تھر تھر کانپ رہے ہوں حاض مقام مقام الغد المیقل یہ بڑا پر حیبت مقام ہے بہت عمیق ہے بہت گہرا ہے بہت گامز ہے معلوم ہوتا ہے جیسے ایک ایک آدمی کام رہا اور آج ہی کے دور میں مسلم مولانا اصلاحی صاحب ہیں وہ یہاں سے ایسے گزر گئے جیسے یہاں کچھ ہے ہی نہیں اپنی پوری تفسیر کے اندر وہ حدیث کا سہارا